والصلاة والصلاة وعلى محمد امن بسم اللہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْفَارَ وَالصَّابِذِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحِزَنُونَ صدق الله مولانا العزوين وصدق رسوله النبي الكريم الأم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 معزز و الحمر حاضرین سامعین السلام علیکم ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر اکاسٹھ تک قدر تفصیل کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے آج کا درس قرآن مجید فقان حمید ان شاء اللہ تعالی آیت نمبر باسٹھ سے شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فقان حمید کی آیت نمبر سٹ کے اندر ان ایمان والوں کے اجر اور ان کی جزا اور ان کے سلے کا بیان کرتا ہے جنہوں نے زبان سے نہیں بلکہ صدق دل سے اللہ و تبارکہ و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارکا و تعالیٰ نے تین چار قسم کی قوموں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو دل سے اللہ و تبارک و تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے خالق خال کے ہاں اجر عظیم ہے اور اس پر کوئی خوف بھی نہیں اور قیامت کے دن وہ غمگین بھی نہیں ہوگا اب شروع کیسے کیا فرمایا ان الدینہ آمانو بے شک ایمان والے ولدینہ ہاد نیز یہودیوں و اور نسرانیوں و اور ستارہ پرستوں میں سے من آمن من وہ کہ سچے دل سے اللہ پر والیوم آخرے اور پچھلے دن پر ایمان لائے وعمل سالحن اور نیک کام کریں فل ہوں اجل ہوم ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے ولا خوفن عالیہم ولا ہم یا اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم <تصفح> <تصفح> <تصفح> اب اس آیات کریمہ کا جو شان عضول ہے وہ تفسیر خزائن عرفان شریف کے اندر اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ساتھی تھے اہل ایمان ان کے حق میں یہ نازل ہوئی اب آیت ای کریمہ میں یہودیوں کا ذکر ہوا نصرانیوں کا ذکر ہوا اور ستارہ پرستوں کا ذکر ہوا تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ بے شک ایمان والے یہ تو ہو گئے مسلمان ال ایمان اب ان کے بعد فرمایا ولدین ہادو تو کہ آتفہ ہے یہاں پر تو جو ماقبل والے ہیں وہ مسلمان ہیں ایمان ہے بہت سے آگے جو اللہ دینا ہیں اس سے مراحج ہودی ہے اور اور ستارہ پرست من آمنخل یہاں بات بڑی قابل غور ہے کہ پیچھے بیان ہوا اندین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کے ایمان کا ذکر تو پہلے ہی کر دیا پھر ان کا نام لے کر بعد میں پھر فرمانا کہ من آمن اب اللہ ولیوم کہ ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا عجر ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں تو فرماتے ہیں کہ جب ان اللہ دینا فرمایا نا تو ان کا جو اقرار باللسان تھا زبانی اقرار یعنی یوں سمجھے کہ ایسا ایمان جو سمی میں قلب سے نہ تھا تصدیق جس کے اندر نہیں تھی تو مطلب اس کو بیان فرما دیا اور یہاں اس بات پر یہ بھی ایک دلیل ہے بات ہو رہی ہے یہودیوں کی نصرانیوں کی اور ستارہ پرستوں کی جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہود کی ہو رہی ہے نصرانیوں کی ہو رہی ہے اب ان کو جو کہا جا رہا ہے من من آبن اب آخر کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ان میں سے اور عمل اس نے نہیں کی ہے تو اس کے لیے اجر ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہے کام بھی نہیں ہے اب یہاں جو دو لفظ ہیں نا ایمان کے من آ من والیوم و یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ ان کے اندر باقی تمام ایمانیات داخل ہیں نا اب ایمان و فصل پڑھتے ہیں آمن تو بلہ ہے وہ ملائکت ہی ایسے ہی ہے نا ملائکہ کس کو کہتے ہیں فرشتوں کو وتوبی کتابوں کو و روسولی ہی والیوں میں لاخر بل خیر ہی و شرح من لمبا تعالی بادل موت مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی تو اب ایمانیات تو کافی ساری ہیں پھر ایمان مجمل کو دیکھے تو آمن تو کما ہوا ہی و صفات ہی وہ قبل تو جب آراروں تو ایمانیات تو بہت ساری ہیں جن پر ایمان لانا فردن فردن ایمان کے لیے ضروری ہے مومن بننے کے لیے ضروری ہے تو یہاں ان باتوں کا تو ذکر نہیں ہے تو صرف یہ ہے کہ من منہ الاخر کہ ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا پھر عمل نہیں کیے تو اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی ہے اور ان پر خوف بھی نہیں غم بھی نہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہود سارا اس سے یہ دعوی تو کر سکتے ہیں بھائی اگر ہم آخری نبی پر ایمان نہیں رکھتے ہم اپنے نبی علیہ السلام یا علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے کتاب ہیں تو آخری نبی پر ایمان ہم نام بھی لائیں تو قرآن کہتا ہے کہ من آمنا باللہ والیوم آخر یہاں تو اللہ اور آخرت کے دن کا ذکر ہے یہاں آخری نبی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں سوال ہے نا تو کیا وہ صرف اللہ تعالی پر اور قیامت پر ایمان لا کر وہ جنت جا سکتے ہیں فرمایا نہیں جب من آمن بل لاہے آخر بلکہ والیومل آخرے کو بھی آپ چھوڑیں جب من آمن بل فرمایا جائے نا کہ جو اللہ پر ایمان لایا تو اب لازمی بات ہے جس جس چیز کو اللہ نے منوایا جس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے معیار کرا دیا اس ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے <تصفيق> اللہ تبارک نے اب جب ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتا ہے لیکن نبی آخر الزمان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا بلکہ انبیاء کرام امبیا کراملسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے کسی ایک کتاب کا انکار کرتا ہے توجہ نہیں کی فرشتوں کی وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن تو کوئی نہیں کس لیے مومن نہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانا اگر اللہ تعالیٰ پر ہی مان لاتا تو جس جس کو اللہ تعالیٰ نے منوایا پھر اس, اس کے اوپر بھی ایمان لاتا اب یہود کا سارا یہاں سے دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ دیکھو جی ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے کیا کے دن پر بھی ہے ہماری کتابوں میں بھی ایسا آیا ہوا ہے لہذا ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر بھی اور ان دو چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر باسٹھ میں اور یہاں پر نہ تو آخری نبی کا ذکر ہے نہ دوسری کتابوں کا نہ فرشتوں کا نہ رسولوں کا تو صرف یہ دو چیزوں پر ہی ایمان ہمیں جنت تو لے جائے گا تو ان کو کہیں گے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے بلکہ جب اللہ پر ایمان لانے کا کوئی دعوی کرتا ہے تو تمام ایمانیات کو بھی ساتھ ماننا پڑتا ہے اب سید الانبیاء علیہ السلام السلام کو آخری نبی ماننا یہ ایک الگ عقیدہ ہے یاد رکھنا سمجھ آ رہی ہے نا ایک ہے اجماعی طور پر ورسول تمام رسولوں پر میں ایمان لایا توجہ نے کی بات پہ یعنی یہ مسئلہ اساس مسئلہ ہے مطلق کہہ دینا کہ میں تمام رسولوں پر ایمان لایا اب یہ تو کہہ دیا لیکن نبی پاک علیہ السلام اسلام کو وہ آخری نبی نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا اب کیونکہ یہود نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت مرسا علیہ السلام پر حضرت داود علیہ السلام پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر اگر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ ان, کا ان پر بھی ایمان رکھنا وہ بھی نقص سے خالی نہیں ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں تو وہ الٹا ہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں ایسی ہے اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اگر مانتے ہیں تو انہوں نے خود کیا دیا وہ قالت عزیر یہود اللہ یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے وقارت نسوارا عیساَ اللہ عیسائیوں نے کہا عیسا علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو ان نبیوں کو ماننا بھی ان کا اولاد ہی ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد تو نہیں ہے وہ تو لم یلد یولد کی شان والا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا اپنے نبیوں کو ماننا وہ بھی اس طرح نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے پتہ چلا کہ یہاں جن کو اجب کی بشارت دی جا رہی ہے جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر خوف نہیں وَلَا هُم يحزنون ان کو غم نہیں ہوگا اس سے مراد وہ یہودی وہ نصرانی اور وہ ستارہ پرست لوگ کہ جو تمام شرک اور کفر کو چھوڑ کر یعنی تھے تو وہ انہی میں سے قوم یہود سے ہیں قومے نصارہ سے ہیں یار دیکھو نا یہاں مطلب ایک آدمی کی قوم اور ہوتی ہے اس کی قوم قبیلہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایمان میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے مثلاً اس وقت جو قبیلے دو تھے اوس اور خزرت اب قبیلے دو تھے الگ الگ تھے برادری الگ تھی قوم الگ تھی ادھر قریش تھے ایسے ہی قریش ہے اوس خزرت مختلف قبائل لیکن جب وہ ایمان میں آئے اسلام میں آئے تو اب وہ قبائل وغیرہ تو ختم ہو گیا نا اب ہم نے ان کے ایمان کو دیکھنا ہے اسی لیے اسلام اسلام ان چیزوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتا اسلام اس لیے نہیں دیتا کہ جب انسان نسلی تعصب میں چلا جاتا ہے نا برادری اور قومی تعصب میں چلا جاتا ہے پھر وہ خدائی رشتے کو بھول جاتا ہے ایسے نہیں ہے پنجابی ہے تو اس نے خیبر پختونخوا والے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھنا خیبر پختونخوا والا پنجابی کو نہیں دیکھنا اب یہ یہودی لانتی کی سازش ہے اس نے ٹکڑوں میں میں پہلے پہلے ملک ملک دنیا بانٹی پھر ملک کو بھی کئی کئی بانٹتی تاکہ ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے کی مخالفت کرے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار اخباروں میں بھی آپ سنتے ہیں ایک صوبے کا الگ وزیر آپ ہے دوسرے کا الگ یا تیسرے کا الگ ہے ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی ایسے ہی ہوتا ہے اب اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا تو میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ یہود سے ہیں وہ نصارہ سے ہیں وہ ستارہ پرستوں سے ہیں لیکن اگر وہ ایمان لے آئے سمی قلب سے اور نبی الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا اور رب الجلال نے جو منوایا سب کچھ کو مانا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان کے لیے کیا ہے اجر عظیم بھی ہے ان کو ڈر بھی کوئی نہیں ان کو غم بھی کوئی نہیں اللہ تو اس آیت کریما میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چند لوگوں کا ذکر فرمایا آگے آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس عہد کا ذکر فرماتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے لیا وہ کیا احد تھا فرمایا واق احد نا می کا تم ورفا اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کس چیز کا کہ تم توراک مانو گے اور اس پر عمل کرو گے پھر تم نے اس کے احکام کو شاخ یعنی مشکل اور گرا جان کر قبول سے انکار کر دیا باوجود کہ تم نے خود اسرار کر کے حضرت موس علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کو مانگا تھا اللہ تبارا کا مطالبہ کروا رہا ہے کو کہ بھائی اس عہد کو یاد کرو تم تو میرے نبی موسا علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کی کتابیں تھیں تو ہماری بھی کتاب ہونی چاہیے ہماری بھی کتاب کتاب ہونی چاہیے لگر تشریف لیا چلو بستر نہ پیسے کٹے کرو تو پانچ سات بسترے لیاؤ بسترے بچھایا کرو سارے بندے سونے والے آرام کرنے والے بھی ہو چلو اچھا جب ہم نے اہد لیا تم سے کس چیز کا کہ تم تو مانو گے آہد بھی بھی تروڑی بیٹھے آہد رب نے آسان روحان کے جان چ نہیں کیا آب پوچھا کم کیا میں پالن نہیں کالو اث سارے آخر سی بلا کیوں نہیں مولا تا رب ہے تو مانا تو ہم نے بھی تھا آحد تو ہم نے بھی کیا تھا اور پھر دوسرا احد نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ماتا ہے ہم نے یہ دین یہ دین یہ امانت یہ شریعت آسمانوں پر پیش کی زمینوں پر پیش کی پہاڑوں پر پیش کی تو فبینا انہوں نے معذرت کر لی سات آسمانوں سات زمینوں دنیا کے باروں نے معذرت کر لی وہ شفک نہ منہا انہوں نے ارد کی مولا اگر ہمارے اوپر تو یہ قرآن اتارے گا تو ہم پھٹ جائیں گے تو کیا ہوا وہ حمل حل انسان انسان نے وہ اٹھا لی تو, تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے انگلش سائنس کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے اور یہودی تعلیم اس قدر ہمارے دلوں کے اندر بلکہ لو لو کے اندر گھر کر چکی ہے کہ اب اس کتاب کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے اسی لیے اس کا بیان بھی اچھا لگتا اور پھر یہ میں تو مجھے کوئی بارے جملے کرنے چاہیے تھے علامہ اقبال کے دور کی یہ تو بات ہے وہ اس وقت فرما گئے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ غلاموں کو سکھاتی نہیں غلامی کے طریقے ایک بات اس وقت فرما گئے ہیں کہ یہ جو مسلے ہیں نا یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ایسی کتاب چاہیے جو محکومیت کا سبق دے یہ تو حاکم بننے کا سبق دیتی ہے یاد نوسب اللہ کی نظروں میں ناقص ہے تو بہرحال یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا تعالیٰ یار دیکھو آخر بن اسرائیل کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سنا رہا ہے وعدہ بنیس رائے سے لیا پورا انہوں نے نہیں کیا کئی بندر بن گئے آگے سنو گے تم قرآن سنو گے کئی بندر بن گئے کئی خنزیر بن گئے تو معاملہ تو ختم ہو گیا امت محمدی کو کیوں سنانا ہے وہ مقصد تو ہے نا آخری نبی خاتم تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب رب اتار رہا ہے نہ کوئی نبی بھیجنا ہے نہ کوئی کتاب بھیجنی ہے اور جو آخری کتاب ہے اس میں پچھلوں کی باتیں کیوں ذکر کی جا رہی ہے کیوں ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ ہم سن کر سو جائیں سن کر بھول جائیں لا لاپرواہی سے سنیں یہ میں کئی مرتبہ بھی سنا چکا ہوں نہ اہل کو علم دین سکھانا جب ادھر بیٹھو نا نہ طبیعت ہو بے شک گھر سو جائے گا جب بیٹھو سننے کے لیے تو میں آپ کو پہلے مطلب بھی ایک دو مرتبہ بتایا صحابہ کرام سید المبی علیہ السلام کے زبان اکس میں جب بعض نصیحت ہوتی تھی تو جو کونے میں بیٹھتا تھا اس کو صحابہ منافق سمجھتے تھے کیوں جب بات دین کی ہوتی تھی تو قربان جاؤں صدیق فاروق کو تو آمنے سامنے بیٹھ کر سنتے آمد آمد سن کہ بات اللہ اور اس کی رسول کی ہے تو طے بہت سننے کا کیا مطلب ہے بات پر توجہ تو نہیں کیا آپ نے हाँ اور हाँ پھر جب دین نا اہل بندے کو سکھایا جائے تو سرکار دو عالم کی حدیث پا کے فرمایا م. نا اہل کو بے قدرے کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں جواہرات کا ہار ڈالنا تو, تو کتنی سخت میدے ہیں حدیثوں میں تو بات وہی کر رہا ہوں کہ اگر موڈ نہیں ہے تو سنو ہی نا اور اگر آ گئے ہو تو پھر چوکنے رہو آخر اس درس قرآن کے کیا روٹی کے کی لیے اکٹھے ہوتے ہیں ہم ادھر کھانا گھر میں نہیں ملتا کیا خیال ہے یار یا فقط زیادہ ہمارے پاس اب ہم نیند نہیں آ رہے ابھی سو سکتے تھے گھر میں سو بھی تو سکتے تھے نا صبح جلدی جاگ جاتے تو پڑھ لیتے فجر کی نماز با نماز پڑھ لیتے یہ کیا مصیبت ہے نو دس بجے تک جاگنے کی یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالی نے صرف تراویوں میں سنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اس پر سرے لگانے کے لیے اس پر مال جمع کرنے کے لیے اس کو ختم درود کے لیے نہیں بیچا اس کتاب کو زندگی بدلنے کے لیے بھیجا یہ کتاب انقلاب ہے یہ انقلاب کرنے والی کتاب ہے یہ خدا کی قسم ذہن میں آ جائے ذہن میں انقلاب پر جاتا ہے، دل بھی اتر جائے دل میں انقلاب آ جاتا ہے اور جب ذہن اور دل میں چلی جائے تو انسان کے پورے جسم کا پوری زندگی میں انقلاب آ جاتا نفوس ہے ہم نہیں غور کرتے اب میں بات تورات کی کر رہا ہوں یہ کتاب بڑی ہے تورات رات بڑی ہے بولے نا جی قرآن بھائی امول کتاب ہے سب سے بڑی کتاب ہے ایسی ہی ہے نا اس کے بعد نہ کوئی اس جیسی پہلے آئی نہ کوئی اس جیسی بعد میں آنی پہلے تو آئی نہیں اور بعد میں کیسے آنی ہے نبی کوئی نہیں آنا تو کتاب کیسے آنی ہے ایسی ہی ہے نا تو کبلا جو نہیں رہنی تھی جن کے حکام ختم ہونے تھے اس ان کتابوں کی بدعملی کی وجہ سے اگر بلی اسرائیل بندر اور خنزیر بن جائیں یہ میں سناتا ہوں آگے آ رہا ہے قرآن کے لفظوں میں باقاعدہ آ رہا ہے رب نے وعدہ لیا کتاب کا اب کتاب و اتری احکام جب نبی نے سنائے تو پھر منہ پھیر لیا اسرائیل نے پھر منہ پھیر لیا جی یہ تو یہ کیسی کتاب ہے یہ تو ہماری خواہشات کے خلاف چل رہی ہے ہم جو کر رہے ہیں ہمارے رسم و رواج کے خلاف اس کے اندر باتیں آ گئی ہیں تو ہم تو نہیں چھوڑ سکتے رسموری والے کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے توجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے نا تو کا انکار کرنے والے تو کے احکام کو پشت کے پیچھے ڈالنے والے بندر بن گئے تو جو اس آخری لا ریب کتاب کے احکام کو لا لاپرواہی سے پھینک دے سنیں نہ توجہ ہی نہ دے گوری جب کرے کہ کیا سنایا جا رہا ہے ہیر پڑھ رہا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے بتائیں اس کا کیا حال ہوگا یہ صرف سرکار کی دعا کا صدقہ ہے سرکار نے عرض کی تھی اور العالمین میری پوری امت کو بھائی وقت ہلاک نہیں کرنا اور دنیا میں ان کی شکلیں نہیں بگاڑنی لیکن یہ تو دنیا کی بات تھی نا آخرت کے لیے تو کوئی مسئلہ وہ ادھر ادھر تو جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو عذاب جیسے دن ہے وہ تو ملے گا تو اس لیے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں کہتا ہوں وزیر اعظم اعلان کر دے ٹی وی پر اعلان ہو جائے کہ کل وزیر اعظم نے کل صدر نے قوم سے خطاب کرنا ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا دیکھتا تھا بھی لوگ ایسے چکرنے ہو جاتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں جبریلی امین ہوتا نہیں آسمانوں سے ایسے ہی ہے سب کی نظر ہے بلکہ اس کو چھوڑو میچ لگا ہو میچ تو ان بے حیدوں کا ایک ایک قدم دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدم کیسے مار رہا ہے یہ گیند کیسے پھینک رہا ہے وہ بیٹ کیسے چلا رہا ہے وہ کیش کیسے کر رہا ہے ایک ایک چیز کو بھی بلکہ کوئی آگے کھڑا بھی ہو جائے اس کو دھکا مارتے ہیں آٹھ چار آگے سے دیکھنے دے ایسی ہے تو ایمان کے در ایمان کس چیز کا نام ہے قرآن سنا جائے تو توجہ ہی نہ ہو اللہ کا قرآن سنایا جائے توجہ ہی نہ ہو اور کرکٹ میچ ہو تو سب کی نظریں جمی ہوتی ٹی وی چکلے پہ تو یہ مسلمانی ہے اب اللہ تعالی ان کے عہد کی بات ہمیں سنا رہا ہے کہ ہم نے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کس چیز کا کہ تم تورات مانو گے اور اس پر عمل کرو گے پھر تم نے اس کے احکام کو بھارا جانا مشکل جانا گرا سمجھا تو کیا کیا قبول ہی نہ کیا انکار کر دیا باوجود کہ تم نے خود خود تم نے میرے نبی علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہماری بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے ہمیں ہاں بھی کتاب ملنی چاہیے اب جب کتاب دی اس میں جو حجاب اتارے تھے ان پر تم نے توجہ نہیں کی اب توجہ کرنا ذرا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام کو آسمانی کتاب دی گئی جس میں قوانین شریعت و آئین عبادت مفصل مذکور ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا جب وہ کتاب عطا ہوئی تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا توجہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طور پہاڑ جو ہے نا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی طور ہے جس پر حضرت موس علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے اس پہاڑ کو اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوئی بھی ایک پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ جو قوم تھی نا یہ کو تورات تورات ملی اور پھر کے نہیں چلے نہیں کیا اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ پہاڑ کو اٹھاؤ جہاں یہ بستے ہیں نا ان کے اوپر ایسے کھڑا کر دو کہ بھائی اب تمہارے اوپر یہ گرنے والا ہے توجہ نہیں کی جیسے ہمارے اوپر چھت ہے نا ایسے فرشتوں نے پہاڑ لا کر خود اللہ فرما رہا ہے ورفعنا اور تم پر تور کو اونچا کیا ہم نے تور کو اونچا کیا کیا مطلب پہاڑ کو ایسے تمہارے سروں کے رکھ دیے جاؤ گے اللہ اکبر اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ پہاڑ سروں پر آ گیا ہے اب کیا ہوا بن اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے بحکم الہی تور پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر قدر کامت فاصلہ پر معلق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا تو تم اہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا آمد. اللہ آمد. اکبر کبیرا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے آمد. اب اس میں سورت وفا احد پر اقرا تھا اور در حقیقت پہاڑ کا سرو پر معلوم کر دینا آیا الہی اور قدرت حق کی برہانے قبیل ہے اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک یہ رسول مظہر قدرت ہیں یہ اطمینان عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے اب دوستو اللہ تعالی فرماتا ہے لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے یعنی اندازہ کریں اللہ کبیرہ کیسے سرکش کو میں تھی کہ اب وہ بخشنے کے بھی کیسے کیسے بہانے بنا رہا ہے بخشنا بھی خود ہے کبھی کبھی جنت کے لالچ دے کر اور کبھی دوزخ سے ڈرا کر بہ طریقے سے یعنی دیکھو اس کو اپنے بندے سے محبت کتنی ہے اللہ تعالی کو اپنے بندے سے محبت کس درجے کی ہے کہ اب کبھی جنت کی خوشخبریاں دیں ایسے کرو گے تو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ انعام ملے گا اس جنت میں ایسے ایسے ہوگا بھائی کسی طریقے سے یہ برائیوں سے بچ جائے احکام پر چل پڑے اور کبھی مختلف ڈراوے دے کر کہ کسی طریقے سے یہ مان جائے لیکن دیکھو ثُم تم متو تم ما دلکھ پھر اس کے بعد تم پھر گئے او ہو اب کیا ہوا نبی علیہ السلام نے دعا کی وہ پہاڑ تو ہٹ گیا پاکستانیوں نے میرے خیال ہے ان کی نقل کی ہوئی ہے پکی بات ہاں جی ان کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آفت آئے نا تو پھر یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بلکہ یہ تو اس وقت بھی نہیں مانتے میں آپ کو مشرقین مکہ کی بات بتاتا ہوں قرآن پاک میں ہے کہ فی دارا کی دا مخل علین مشرقین مکہ کا یہ کام تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بت, بت بنا کر نا جب سفر پہ جاتے تھے بحری سفر ہوتا تھا اپنی کشتی میں رکھ لیتے تھے پھر ان کی پوجا کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے اب جب سمندر میں آتا تھا نا طوفان اور وہ ان کی جو کشتی تھی وہ ایسے ایسے کرتی تھی اب سہی بات ہے سمندر کے درمیان میں آدمی ہو اور ایسے ایسے کشتی کرے تو انسان کا تو کلیچا باہر آتا ہے کہیں ڈوبی نہ جاؤ گرنگ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائدار را کے بو فلفل کے دا اب اللہ مغل فی النش مشرق لوگ بھی جب سمندر میں سوار ہوتے ہیں نا کشتی میں سوار ہوتے ہیں جی تو اللہ تعالی فرماتا ہے موت کے ڈر سے وہ بت پرستی چھوڑ دیتے ہیں بتوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں دا اب اللہ مغل فین خالص ہو کر اللہ کو پکارتے یا اللہ بچا لے کنارے خشکی کی طرف نجات دے یوشر کن شرک شروع کر دیں لیکن توجہ مشرقی مکہ مکا سر سن کے امام صلی اللہ علیہ وسلم دا نورانی چہرہ کے بھی بندے دے پوترہ اکثر نہیں نا بنے لگے گئے سرکش سن لیکن اہو جے سر کش جدو موت کا خوف دے سن ادرو کشتی تے پانی کی سپیٹ تے اے تو ڈر ان بھی پیدا ہو جانا ایڈے سرکش سرک چڑ دینا لیکن چکلا سامنے نچ رہی ہوں فلم چل رہی ہو سپیڈ دو سو کی ربڑ پیا چلتا ہے ربڑ پٹاخا مارے تو تعل دیکھی جی سارے شہید ہو گئے فلم ویک ہو گئے میں کش وہ جب موت دس کشتی کی سپیٹ پانی کے اارے ویک کفر تشرق برائی چڑھ دین اہی کمی دنسا نے دو سو کی سپیڈ سمجھو پرندے تو بھی تیز پہ اٹھتے کی حال ہے اور جہاز دیکھ لو جہاز کے بھی اکلا چل رہا کہ نہیں چل رہا وہ تو کن خطرناک سواری بس سڑک آئی پھر امکان ہے بچ جائے بندہ بچ جائے کل کبا ٹائم ڈگنا ہے کک بھی نہیں بچا کسی طرح ہی تو اب یہ ان کی بات تو تھی نا پہاڑ اوپر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی عہد کرو تو کو مانو گے اس پر چلو گے, اس کے پر گے گے کے عمل کرو اب وہ پہاڑی پر آ گیا تھا. لیکن کیا ہوا جب وہ ایک طرف ہوا تو پھر اللہ تعالی فرمتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے اللہ اکبر یعنی یہاں فضل و رحمت سے یا توفیق توفیق سے توبہ مراد ہے یا تخیر عذاب اب صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو عذاب ٹل گیا عذاب مؤخر ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت ہوا ہے تو اس سلحا سے تم بچ گئے لیکن آگے کیا ہوا پھر توجہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي مِنكُمْ فِي الصَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ اور ضرور وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ دوستو توجہ کہ فرمایا کہ شہر بنی اسرائیل کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایلا کیا نام تھا ایلا, ایلا. ایلا. اس میں جو بنی اسرائیل کی آبادی تھی نا جو لوگ وہاں آباد تھے ان کو تورات میں ایک حکم دیا گیا تھا کیا کہ کی ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا سمندر کے ساحل پر یہ مدینہ شریف سے شام کی طرف مدینہ پاک سے شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا رستے میں جو سمندر لگتا ہے اس سمندر کے ساحل پر یہ آبادی تھی اور ان کا نام تھا آئلہ یعنی اس کا کا بنی اسرائیل تو وہاں وہ رہتے تھے اب سمندر میں انہوں نے کیا کیا تھا سمندر کے کنارے جو ہے نا اس پر ساحل پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی جیسے نہر نمانی ہوتی ایسے کھود کر نالیاں بنائی ہوتی تھیں اب اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ سال میں ایک مہینہ اور پھر مہینے میں ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں تو اللہ تعالی نے ان کو آزمایا دیکھو یہاں کتنی عجیب بات ہے اللہ تبارک جب ایسا حکم دے نا جو نفس کے خلاف ہو تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش کر رہا ہے امتحان لے رہا ہے توجہ نہیں کی بات پر اب ان کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا کہ مچھلیوں کا شکار تو ہم نے نہیں کرنا اب ان مرادوں نے ان کیا بولوں میں انہوں نے اب کیا کیا انہوں نے وہ نالیاں بنا کر نا تو اس نالی سے آگے جا کر کھڈے بنا دیے مختلف کہ ادھر سے پانی ایسے چھل مارے گا سمندر کا تو مچھلیاں ان میں چلی جائیں گی تو ہم کہیں گے جی کہ ہفتے والے دن تو ہم نے نہیں شکار کیا اتوار والے دن پکڑ لیں گے مولا توبہ اے تفسیر سنو شہر اعلیٰ میں بندی اسرائیل آباد تھے انہیں حکم تھا کہ شمبا شمبا فارسی بھی ہفتے نو شمبا کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں ان کے ایک گروہ نے یہ چال یہ چال چلی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑے کھودتے اور شمبا کی صبحوں کو دریا سے ان گڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان گڑوں میں قید ہو جاتی تو پھر اتوار کو یعنی یکشمبا کو انہیں وہ نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز تو نہیں نہ نکالتے جمے والے دن وہ لینا بنا ہے پنجابی تو انہوں نے سمجھانا کیونکہ پاکستانیاں دی صفت دھیان ہو رہی ہے اس فیصلے نئے ہو جھا دینا نالیاں بنا دینی ہے ربے دل جلال نے ہفتے نا کیا کہ ہفتے والے دن شکار مچھلی کا نہیں کرنا اور ہفتے والے دن مچھلی اتنے آشی لیکن امتحان ہے نا ہزمش ہوں انہیں کی کرنا بھی جمے والے دن نالیاں بنا دینا ہفتے والے دن سویرے جا کے تے گڑے کھود کے تو نالیاں دنار ملا دینا ادھرو پانی کی چل آنی تو مچھلیاں نالیاں ہو گئے سڑیا خالے کرتے ہوئے وہ ہفتے در مچھلیاں نے گڑیا چار ہونی ترقی والے اٹھ پا کے مچھلیاں فڑنیاں کھانیاں جدو ادرت مسل اسلام نے دسنا بھی یہ تو منع کیا گیا تجھے پھر وہاں سن بے گو جی کوئی ہفتے کر دیا ابھی تو اتوار خدا دی اور اللہ تبارا کا تعالیٰ نے فرمایا جب تم یہ ایک تدبیر نکال رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا بھی تم تو سیدھی سا بغاوت کر رہے ہو یعنی طریقہ ہی تم الٹ کر رہے ہو نا جب ہفتے کے دن منع کر دیا ہے کہ شکار نہیں کرنا تو یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے تو سیدھی سادی نافرمانی لازم آ رہی ہے توجہ نہیں کی بات پہ تو اب کیا ہوا اتوار والے دن وہ مچھلیاں نکالتے تھے اب چالیس یا ستر سال تک یہی عمل رہا جب حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ آیا آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو شمبا کو کرتے ہو اس سے باز آؤ ورنہ آزام میں گرفتار کیے جاؤ گے وہ باز نہ آئے آپ نے دعا فرما دی فرمایا کہ یہ جو تم ان کو قید کر لیتے ہو نا مچھلیوں کو سمندر میں تو وہ آزاد ہوتی ہیں اور جب نالیاں بنا کر وہ جو کھاڑے تم نکالتے ہو اور ان کے اندر پابند کر لیتے ہو تو چاہے تم ہفتے کے بعد بھی پکڑو اصل مسئلہ قید کا ہے تو قید تو تم نے کر لی اور اللہ تعالیٰ قید سے ہی منع کر رہا ہے کہ مچھلیوں کو ہفتے والے دن قید نہیں کرنا تو تم جو بھی تدبیر اختیار کرو یہ نافرمانی لازم آ رہی ہے لیکن وہ انہوں نے کہا جی دیکھو ہم ہفتے کو تو نہیں نہ کرتے ہم تو جمعے والے دن وہ بنا لیتے ہیں ہفتے کے دن مچھلی ادھر چلی جاتی ہے اتوار کو ہم پکڑ لیتے ہیں اس سے پتہ کتنے سبق نکل رہے آج کل ہمارے دین کے اندر بھی دیندار بھی بہت سی تبیلے کرتے ہیں نہیں جی نہیں ہم ایسے نہیں کرتے ہم تو ایسے کرتے <تصفح> ایسی گا اللہ, <تصفح> اللہ <حب تصفح> تو اب ہوا کیا جب یہ نافرمانی کی انہوں نے اور چالیس یا ستر سال تک اللہ تعالیٰ نے لیکن اب حضرت جب آئے انہوں نے بھی منع فرمایا کہ بھائی تم ایسا نہ کرو اب کیا ہوا وہ باغ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تبارک نے غزب فرمایا فرمایا تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندرکارے ہوئے اب ذرا دیکھنا آگے لکھتے ہیں کہ یہاں نا ایک تفسیر انہوں نے بڑی زبردست کی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے بدوا فرمائی تو اللہ تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا عقل و حواس تو ان کے باقی رہے یعنی حواس دیکھنا سننا بولنا ہاں نہ بولنا بند ہو گیا وہ بیجے کی طرح پھر وہ باندرا دی باقی عقل بھی کام مل رہی شکل انہوں دیا باندرالیاں بن گئیں اللہ اکبر تو مگر قوت گویائی ان کی زائل ہو گئی بدنوں سے بدبو نکلنے لگی اپنے اس حال پر وہ روتے روتے تین دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے ان کی نسل باقی نہ رہی یہ ستر ہزار کے قریب تھے بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ اب کل گروہ تھے تین کتنے گروہ تھے وہ ساحل سمندر پر یعنی تین قسم کے لوگ رہتے تھے اگرچہ وہ بستی ایک ہی تھی لیکن تین قسم کے لوگ رہتے تھے یہ ستر ہزار سرکش تھے جن کو اللہ تعالی کے نبی روکتے رہے حضرت علیہ السلام نے روکا دعود علیہ السلام نے روکا کہ بھائی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم نفس کی مانتے ہو یا اپنے خدا کی مانتے ہو کھانا پینا نفس کی خواہش ہے نا تو ماہ رمضانتا ہے تو وہ روک نہیں دیتا اللہ تعالی روک دیتا ہے نا کہ بھائی نہیں کھانا پینا شام تک صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانا پینا تو اس کی مرضی ہے جب بندہ اس کے ہے تو آزمانا بھی اس نے ہے نا اس پر بندے کو راضی رہنا چاہیے وہ تو گھر اطراف کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا ایمان سے نکل جائے گا اب ان کو بھی روکا نہیں رکے ستر ہزار تو یہ تھے نا مراد سرکش اب دوسرے دو گرو ایسے تھے ایک ذرا تھے سخت طبیعت اور جو تیسرے تھے نا وہ اتنے شدت والے تو نہیں تھے کہ وہ ان کے خلاف بولتے یا ان کا بائیکاٹ کرتے البتہ وہ خاموش ہو گئے ان سے الگ بھی ہو گئے خاموش بھی ہو گئے اور جو درمیانہ گروہ تھا نا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا بھائی تم ایسے کرو تم نا الگ ہو جاؤ کیونکہ تم نبیوں کی نہیں مانتے تم نبیوں کی نہیں مانتے تمہیں موسا علیہ السلام نے بھی روکا داود علیہ السلام نے بھی روکا پھر تم یہ نامرادی کر رہے ہو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو لہذا تمہاری اور ہماری نہیں بنتی ہم ایسا کرتے ہیں درمیان سے ایک دیوار بناتے ہیں تم ادھر رہو ہم ادھر رہیں گے کیونکہ ہمیں م... اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا لہذا ہم تمہارا بائی کرتے ہیں ہم تمہارا کیا کرتے ہیں بائی کرتے ہیں اب وہ ستر ہزار کے قریب تھے نا تو بن اسرائیل کا دوسرا گروہ جو بارہ ہزار کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر آلودگی اختیار کر لی یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سنا رہا ہے توجہ نہیں کی اچھا الادگی اختیار کر لی ان سب نے نجات پائی وہ جو بارہ ہزار سے اور اپنا بن اسرائیل کا جو تیسرا گروہ تھا نا وہ ساکت رہا وہ چپ رہا خموش رہا خموش میں اس لیے رہا اس کے ہاتھ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کے سامنے حضرت اکرما آپ کے شگرد ہیں حضرت اکرما شگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے انہوں نے فرمایا کہ حضور ہے وہ بھی مغفور ہیں وہ بھی بخشے ہوئے جو خاموش تھے کیوں کیونکہ امر بالمعروف مارو فرد کی فایا ہے بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے ان کے سکوت کی وجہ یعنی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پندو پذیر ہونے سے مایوس تھے جی اکرما کی یہ تقریر ہے حضرت ابن عباس کو اتنی پسند آئی آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانکہ کیا اور ان کی پیشانی کو بھرسہ دیا آہ! آہ! یعنی سوال اٹھا حضرت اکرما حضرت ابن عباس کے درمیان اب یہ واقعہ چل رہا ہے قرآن کی اس آیت کے یہ جو آج ہم درس سن رہے سنا رہے ہیں سنا یہ جب آیت کا درد حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے پوچھا کہ اکرما بتاؤ ایک گروہ جو ستر ہزار کا تھا وہ تو الگ ہو گیا بندر بن کے ختم ہو گیا بارہ ہزار کا جو تھا اور تو دیوار بنا کر الگ کی اختیار کر لی وہ تو سمجھ میں آ رہے وہ تو حالات ہو گئے نا اور جنہوں نے دیوار بنا کر لفظ اختیار کی وہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جنتیاں کیونکہ ان کو, ان کو غزب ہی اتنا آ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر رہے یہ جو تیسرا گروہ بن اسرائیل کا خاموش بیٹھا تھا ان کے متعلق کیا ہے حضرت اکرم استاد کو کہہ رہے ہیں عرض کر رہے ہیں کہ حضور یہ بھی اصل میں بخشا ہوا ہی ہے فرمایا وہ کیسے فرمایا وہ اس لیے کہ وہ جو خاموش تھے نا ان کو پتا تھا بھی جن نام و راتوں نے نبیوں کی نہیں مانی وہ ہماری کہاں مانیں گے توجہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تو یہ کبھی لے کر کے راستے اٹھ سیدھے بڑھا کر نبیوں کی نہیں مان رہے خدا کی نہیں مان رہے تو فرمایا کہ حضور وہ اصل میں ان سے مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہماری نصیحت کو قبول نہیں کرنا لہٰذا خاموش نہیں جنگی خاموشی بہتر ہے تو حضرت ابن عباس نو اپنے شاگرد کی یہ تفصیل پسند آیا آپ اپنی جگہ تو اٹھے گلے لایا شگرد نشانی کا بوسا دیتا فرمایا سونی تفسیر تفصیل ظہری بات ہے شگرد جو حضرت ابن عباس کے ہیں اب دوستو یہاں سے نا کتنے مسائل نکل رہے ہیں بہت کے ساتھ مسائل اس سے مستمبت ہوتے ہیں اگر آدمی غور کرے کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ رسول کے نافرمان ہوں اور ہو جائے باغی اور لانتی ایسے بن جائیں کہ شریعت میں راستے نکالے پھرے حکم خدا حکم مستفیٰ کے سامنے جیسے سانپ نہیں کرتا وہ مختلف راستے ہلے بہانے یعنی لیبل اسلام کا بھی ساتھ رہے اسلام کا لیبل بھی اب یہ جو نیچری ٹولہ ہے نا اس کا آپ کو یہاں سے بڑا تعارف ہوگا یہ نیچری ٹولہ جو طبیعت میں آیا اسی کو اپنا لیا چاہے کفری ہو چاہے بےغتی ہو بے ادبی ہو بس طبیعت پسند کرتی ہے لے آ جائیے ٹھیک ہے یہ اسلام ہے لیبل بھی اسلام کا ساتھ لگا رہے اور طویل کر کر کے شریعت کو تبدیل کرتا رہے یعنی نافرمانی بھی ہو لیکن لوگوں کو بھی بتا جی نافرمانی فرمانی کہاں ہے میں تو ایسے کر رہا ہوں وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار منع کیا ہم نے کب ہفتے کو جال لگایا ہے ہفتے والے دن تو ہم جال ہی لگا جائیں تو اتوار کو پکڑتے ہیں مچھلیاں لیکن فرق کیا تھا مسئلہ اصل میں تھا کہ قید نہیں کرنی تو جب نالیاں بنا کر کھالے بنا کر کھڈے بنا کر ان کو اکٹھا کر لیا تو چاہے ہفتے کے بعد بھی پکڑو نا فرمانی تو ہو گئی ایسے ہی ہے نا یار جیسے انہوں نے کیا تھا تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو ایسے سرکش بےمان ہونا جو شریعت میں تاویلیں کر کر کے کریں بھی اللہ رسول کی مخالفت اور لیبل بھی اپنے ساتھ اسلام کا لگائیں رج کے مخالفت کریں پھر بھی اسلام کا لیبل لگائیں اور طویلے کر کر کے شرجت کی مخالفت کریں تو یہ آیات بجینات بتا رہی ہیں ان کے اور اپنے درمیان بڑی سی دیوار کھینچ لو ان کے ساتھ رشتے نہ کرو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر چھوڑ دو اگر تم بھی کرو گے تو پھر جب ان پر عذاب آئے گا تم بھی اس کے لپیٹ میں آ جاؤ اور دوسرا جو گروہ تھا اب یہ دو طرح کے تھے نا ایک تو تھے ذرا جن میں جلال زیادہ تھا اور انہوں نے کہا جی ہم, ہم تو ہمیں تو اتنی غیرت ہے اپنے نبی موس علیہ السلام دود علیہ السلام کی اور حکم خدا کی ہمیں اتنی غیرت ہے تم بھائی مانو ستر ہو ہم اگر سے بارہ ہزار ہے کم ہے کیا تعداد کا مقابلہ ہے لیکن ہمیں اپنے رب کی غیرت اتنی ہے اپنی تعداد کی غیرت اتنی ہے ہم بھائی تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے تم اپنے گھر ہم اپنے گھر دیوار بنا لی اور کچھ نفرت تو کرتے تھے گناہوں سے لیکن اتنی ان کے اندر تڑپ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو روکے انہوں نے تب کہا روکنا یہ تو ہو نبیوں کے نہیں مان رہے خدا کی نہیں مان رہے ہماری کامانے تو وہ خاموش ہو کر ان کے کام سے بھی الگ ہو گئے اور خاموشی بھی اختیار کر لی تو یہ بھی بخشے گئے وہ جنہوں نے الگ ہی اختیار کی دی وہ بھی بخشے گئے اور جو تورا کے باغی تھے جو حکم خدا کے حکم نبی کے باغی تھے اور طویلے کر کر کے ہلے بہانے کر کے جنہوں نے مخالفت کی وہ بندر بن گئے بندر اور تین دنوں میں وہ سارے کے سارے دباؤ برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے دوستو اس سے یا رب یار جلال ہمیں کیوں باتیں سنا رہا ہے کہ توراط کے حکموں کو بدلے رات کے حکم میں طویلے کریں تو بندر بن جائیں تو جو میرے خاتم النبی ہی نبی کی کتاب کو بدلے نہیں کی اللہ ہو دیکھ رہے ہیں تبدیلی کیا کچھ مطلب سات سال ہو گئے ہیں تفصیلی تو سنا رہے ہیں کیا خیال وہی وہ رونا رو رہے ہیں لیکن وہ سمجھ میں آئے تو پھر بات ہے تو فرمایا تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت لو بات وہی آ گئی میں نے سوال کیا نا بھائی بات کو ان کی تھی اللہ تعالی ہمیں کیوں سنا رہا ہے اللہ تعالی خود ہی فرما رہا ہے فجا ہم نے اس واقعے کو وہ جو ستر ہزار ہم نے بندر بنا کر ہلاک کر دیے اس واقعے کو ہم نے کیا کیا اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے یعنی جو پہلے گزر گئے اور پیچھے بعد میں آنے والوں کے لیے کیا کیا عبرت بنا دیا کن کے لیے نل متقین ڈرنے والوں کے لیے متقین کے لیے جن کے دل میں ڈر ہو خوف ہو خوف خدا ہو قبر کا خوف ہو عذاب الہی کا خوف ہو حشر کا خوف ہو اچانک عذاب آنے کا خوف ہو اپنی شکلیں بگڑ جانے کا خوف ہو کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کوئی میری ایسی نافرمانی ہو میری وجہ سے دوسرے مسلمان بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں فرمایا جن کے دلوں میں یہ خوف ہو ان کے لیے ہم نے ان آیات کو ان واقعات کو عبرت بنا دیا عبرت اور نصیحت بنا دیا تو پتا چلا کہ اس طرح کے واقعات اللہ تبارک و تعالی اپنے جو اس کے بندے ہیں ان کو وہ اس لیے سناتا ہے تاکہ وہ پچھلی قوموں سے اندازہ کریں کہ نبی میرا آخری نبی تو سب کا امام ہے نا ایسی ہے میرا محبوب تو سب نبیوں کا امام ہے تو جب مقتدیوں کی مخالفت قوموں نے کی تو وہ بندر اور خنزیر بن گئی تو جو امام و کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ کیا ہو یہ ویسے دھوکہ ہے ہمیں دھوکے میں ڈالا جاتا ہے کہ امت محمدی کو عذاب نہیں آئے گا میں کہتا ہوں میں آپ کو ابھی حدیثیں سنانے شروع کر دوں نا رات گزر جائے کہ وہ حدیثیں نہیں ختم ہوگی وہ حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھ کہ سرکار نے اپنی امت کا نام لے کر فرمایا کہ میری میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن بندروں اور خنزیروں کی شکل میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے کمزل مال کی حدیث ہے کئی کتابوں میں آئی بندروں کی شکل میں قبروں سے میری امت کے لوگ اٹھائے جائیں گے آج یہاں کسی بھی امتوں کا ذکر نہیں ہے اب صحابہ چونک اٹھے یا رسول اللہ اس امت کے لوگ بندر خنزیر فرمایا ہاں یا رسول اللہ جرم کیا ہوگا فرمایا بے ملا فرمایا کہ فاسقوں کے ساتھ ملاپ کی وجہ سے بے ملاسکت آسی و ترک ہم نہ یہ ہم وہ علی فرمایا ان برائیوں ان کو برائیوں بےغتیوں بے کفریات سے نہ روکنے کی وجہ سے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے کی وجہ سے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا کر اٹھایا جائے گا اب آگے وہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں جب نہ روکنے والوں کا یہ اثر ہوگا تو جو برائیاں کر رہے ہیں جو کفر میں مبتنا ہے ان کا کیا اثر ہوگا کیا مت کہتے ہیں یہ حدیث ہیں یہ ہادیس مالک کے اندر آیا ہوا ہے جامع ترمزی کی حدیش پا کے کی پندرہ نشانیاں کی بیان ہوئی. کتنی پندرہ نشانیاں اور ان پندرہ نشانیوں کے بعد سرکار نے پھر عذابوں کا ذکر فرمایا فرمایا پھر عذاب ایسے آئیں گے جیسے تصبی کا داغا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح وہ گرتے ہیں اس طرح پہ در پہ عذاب آئیں گے اور فرمایا کز پتھر بھی برسیں گے ہس شکلیں بھی بگڑیں گی اور فرمایا زمین میں دھسنے کا عذاب بھی آئے گا یہ ابھی زلزلوں میں کیا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں یہ پتھروں کا ابھی وہ نیٹ پر بھی کئی دیکھے دکھاتے ہیں نا یہ جو نارائن کا غال میں جو کچھ ہوا اب اس ان ہوٹلوں میں جو کچھ ہوتا تھا کتنی بڑی مغاوت تھی اب وہاں حیرانگی کی بات ہے دیکھنے میں یقین کرے آتا تھا بھائی وہ مطلب پہاڑوں سے ایسے آ رہا ہے پانی پتھروں کو حالانکہ پتھر ایسے نہیں آتے تو وہ بنانے والے بھی یہی کہہ رہے کہ پتھروں کی بارش آ رہی ہے ایسی ہے ایک ایک پتھر پول کو لگتا ہے تو پول دو ٹوٹے ہوا کہ نہیں ہوا ابھی تو وہ دو سال تو نہیں گزرے کچھ دنوں کی بات ہے نا تو اب یہ کیا ہے اگر ادھر آیا تو ہم بھی تو کوئی ایسے کام نہیں کر رہے کہ ہم داتا گنج بخش بنے ہوں ہم یہاں کو شیر ربانی بنے ہو اس لیے یہ ڈرنا چاہیے کہ یار ان قوموں نے دیکھو صرف ایک کام سے روکا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا یہ تمہاری عبادت کا دن ہے تم جناب اس میں عبادت کیا کرو اور اس میں تم نے وہ کام نہیں کرنا بلکہ اس میں اگر آپ غور کریں مسلمانوں کو جمعہ دیا گیا ہے یہودیوں کو ہفتہ دیا گیا ہے عیسائیوں کو اتوار دیا گیا ہے ایسی ہے لیکن اب انہوں نے کیا کیا وہ کافر ہو کر انہوں نے اپنی چھٹی ہمارے اوپر مسلط کر دی کر دی اتوار کی چھٹی انہوں نے اپنا ہمارے اوپر مسلط کر دی نا لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں ہم اپنے معاشرے میں بھی جمعے کی چھٹی نہ رکھ سکے تو آزادی کس چیز کی ہے جو چھٹی میں بھی پابند ہو وی میں بھی کا پابند ہو زبان میں بھی کافر کا پابند ہو قانون تعلیم میں بھی تہذیب میں بھی پابند ہو وہ کس منہ سے نعرہ مارتا ہے کہ میں آزاد ہوں اصل میں زمیر ختم زمیر ہو جائے گا ہو نہ تو زمیر ہو تو پھر تو سوچتا ہے اور زمیر اس کو مجبور کرتا ہے کہ یار کام کیا کر رہا ہے نعرہ کون سا لگا رہا ہے ایسی ہے اللہ اکبر تو یہ آیات و ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والوں کو بھی آنے والے لوگوں کو بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو پچھلوں کا کیا حال ہوا اگر تم ایسا کرو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بندر خلفیر بننا اور ان کا تباہ و برباد ہو جانا یہ ہم نے اس اس بستی کے واقعے کو ہم نے پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی نصیحت بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق توفیقرمائے ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشے آن الحمدللہ رب العالمین سارے حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں تین دفعہ